پرانے کپڑوں کی جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی بھی پہلے ہم چھانٹی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جوڑا اتنا اچھا یہ بہن کی بیٹی کو دے دیتی ہوں کی بتائیے کیا, کیا کمی ہے ہاں اگر رشتہ دار غریب ہیں تو یقیناً وہ پہلے حقدار ہیں لیکن اگر ہماری بھانجیاں بتیجیاں اور ہماری بہنیں اتنا ہی اچھا پہنتی ہیں جتنا میں اور آپ تو وہ اس چیز کی اتنی قدر نہیں کریں گے وہی جوڑا آپ کسی غریب کو دے دیجیے قدر سے پہنے گا اچھا پھر جو دینے والے کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائی اس کا دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے چلو سوٹ بنا لوں گی وہ دوپٹہ نکال لیا پھر شرٹ دیکھی کہا اتنی پیاری بیل لگی ہے اس کے اوپر بیل اس پہ سے اتار لی کسی کے بٹن پسند آ گئے بٹن کاٹ کے رکھ لیے اور اس کے بعد یہ نچہ کھسا جوڑا دے کر سوچا کہ حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری اتنا دیا ہم نے اب آپ سوچیں بغیر دپٹے کا بغیر بیل کا بغیر بٹن کا جوڑا اگر کوئی ہمیں دے تو ہمیں کیسا لگے نہیں یہ مت کریں سوچیے کہ یہ جو پرانا دپٹہ نکالا ہے جب نیا جوڑا اس کے ساتھ بنائیں گی اچھا نہیں لگے گا اچھا سلیقے کے نام پر یہ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں دھوکہ یہاں ہے سلیقے کے نام پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں کل بچی کی شادی ہوگی تو اس کے جوڑوں میں لگا دوں گی ایک اور جوڑا اور وہ بچی جو ہے وہ صاف انکار کر دے گی کہ مجھ کو نہیں چاہیے اول فیشن چیز کہاں سے کہاں بتانی فیشن پہنچ چکا ہوگا یہی چیز ہے الشیطان و یاید شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے غریب ہو جاؤ گے اگر دے دو گے وہ یا مورو بالفاشہ اور گھٹیا گھٹیا باتوں کا حکم دیتا ہے کم ظرفی کا تنگ نظری کا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے تم ایک جوڑا ذرا اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھو دیکھو تمہیں اللہ کتنا مالا مال کرے گا لیکن ان سب کاموں کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے یوں تل حکمت یشا و میں یوں تل حکمت فقت اوتیا خیرن قطیرہ و ما و اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ دانش مند ہیں حکمت تقوی کے ساتھ آتی ہے زندگی کو اور لوگوں کو بہترین طریقے کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ہینڈل کرنا خود کو اور اپنے ضائع ہونے سے بچا لینا صحیح بات پر صحیح فیصلہ کرنا صحیح چیز پر صحیح بات منہ سے نکالنا عمل کرنے کا سلیقہ ہے دراصل حکمت اور ایسا عمل جس سے کہ رب راضی ہو جائے فار سائٹڈ دور اندیشی حکمت کیا ہے آج عمل جب انسان کرے تو اس کا انجام دیکھ لے انجام کو سامنے رکھ کر آج عمل کرے ریٹرن دیکھ کر انویسٹ کرے اور اس میں حکمت انسان میں آ جاتی ہے اور یہ سب چیزیں تقوی کے ساتھ ہی چلتی ہیں فرمایا وما انفق تم نفقت اور نظر تم نظر فن من انصار تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بہت سی تمہاری برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے صدقہ اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے جہاں تک فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کا تعلق ہے اس کو دکھا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی انسینٹو ہو کہ ہمیں زکوۃ ادا کرنی ہے اور جہاں تک نوافل نفلی صدقات کا تعلق ہے وہ چھپا کر دینے چاہیے ابھی آپ کو بتایا کہ دایاں ہاتھ اگر دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو بتانا چلے احادیث بہت آپ کو ملیں گی انفاق کے اوپر ایک حدیث میں آتا ہے مضمون یہ ہے کہ روزانہ دو فرشتے دنیا میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت دے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنا مال روک روک کر رکھتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت نہ دے تو کرنا ضرور انسان کرے اور اللہ کی راہ میں کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کبھی اللہ اس کو محتاج نہیں کرے گا لئی سا علیہ کا خدا لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور خیرات میں سے جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے یہ خاص ذکر کیا جا رہا ہے پھر ان لوگوں کا کہ جو دین کی خدمت میں ہما وقت ہما تن پورے چوبیس گھنٹے لگا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں دنیا کا بھی کوئی بزنس فلرش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو بہت وقت اور بہت توجہ نہ دی جائے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ہم ایمبیش کہتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں کہ کتنا وقت لگایا اپنے کاروبار میں اور کتنی ترقی کر لی بچے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی پڑھائیاں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں کتنا ہائی انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے اپنا کہ ٹین ایز لے کر آنے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی شخص دین کے کام میں سر آپا اپنے آپ کو وقف کر دے ہم کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو جب لوگ دنیا میں کسی کو لگا ہوا دیکھیں تو ہم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دین چھوڑ دو تو بات یہی ہے وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی اور سبھی طرح کے لوگوں کی معاشرے کو ضرورت رہتی ہے امت ہے پوری اس کو ٹیم ورک سے کام لینا ہوگا کچھ لوگ کمائیں گے کچھ لوگ اللہ کے دین کا کام کریں گے جیسی جس کی صلاحیت وہ وہاں کام کرے ایک بنیادی لیول تک تو سب برابر کے کام کریں گے فرائض انجام دیں گے پھر آگے ان کی اسپیشلٹیز ہوتی چلی جائیں گی جن کے اندر صلاحیت ہے ٹیلنٹ ہے وہ دین کے کام میں لگ گئے ہیں وہ دین میں لگ جائیں تو پھر ان کی معاش کی ذمہ داری معاشرے کے لوگوں پر آ جاتی ہے جیسے کوئی بچہ جب وہ اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے تو گورمنٹ اسکالرشپ کا انتظام کرتی ہے کہ نہیں تو سمجھی اسی طرح یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم سمجھو اس طرح کے لوگوں کے لیے کا بندوبست کر دو ان کی کفالت کا انتظام کرو کوئی بچہ حفظ کرنے میں لگ گیا مدرسے میں ہے اب اس کی بھی کفالت کرو اس کی ضروریات کو پورا کرو تو خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر ہے اور صروفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں اور ان کی مثال ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہے کچھ صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا چبوترہ تھا اس پر یہ بیٹھے رہتے تھے اور چبوترے کو صفحہ کہا جاتا ہے عربی میں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات دن لگے رہا کرتے تھے ابو حریر رضی اللہ عین بھی انہی میں تھے وقت پڑھنے پر یہی سٹینڈنگ آرمی بن جایا کرتے تھے وقت پڑھنے پر انہی کو تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے اور وقت پڑھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام بھی یہ کر دیا کرتے تھے تو یہ وہ لوگ تھے خود کماتے نہیں تھے خود نہیں کما رہے تھے لیکن باقی مدینے کے لوگ ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے اور اس کی بھی یہاں ترغیب ہے اور دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگ پہچانے نہیں جاتے یعنی کہ یہ بڑھ بڑھ کر مانگتے نہیں نہ سوال نہیں کرتے بلکہ یہ غیور ہوتے ہیں غیرت مند ہوتے ہیں اب یہ معاشرے کے افراد کا کام ہے کہ ان کو پہچان کر ان تک پہنچا جائے اور ان کے ضروریات کو پورا کیا جائے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 مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں ان کی ایانت پر جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں اب یہاں سے جو آگے بات چل رہی ہے وہ اب ربا یعنی صدقہ دینا انتہائی بلند درجے کی نیکی اللہ کو بہت پسند اب اس کے اپوزٹ ربا کا معاملہ ہے آیات پوری پڑھ لیتے ہیں بیچ بیچ میں بات کرتے رہیں گے اور آیات کے اختتام پر بھی صدقے کا الٹ بالکل سود ہے کبیرہ گناہ ہے سود کا لینا صدقہ دینے سے مال کی محبت دلوں سے نکلتی ہے سود لینے سے مال کی محبت میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے میڈلی ان لو وتھ منی تبھی تو وہ سود لیتا ہے فرمایا الذين ياكلون الربا واللوج جو کہ سود کھاتے ہیں لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ پاگل پن کی کوئی دلیل کہا ہاں ذلك اس لیے بانهم بوجائے اس کے قالوا انہوں نے کہا انم البيع مثل الربا کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فکس ریٹرن ہمیں مل رہا ہے تو کیا برا ہے آخر کوئی مکان کرائے پر دیتا ہے تو بھی تو اس کو پیسے مل رہے ہیں تو اس میں بھی تو ریٹرن آ رہا ہے ان ملبے وہ مثل و ربا کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے یہاں پر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا دو ٹوک بات و احل اللہ البیا و حرمر ربا اللہ نے تجارت حلال کی ہے اور سود کو حرام کر دیا بات ختم افسن بٹس میں جانا ہی نہیں دس ہزار بھی فائدے اگر سود میں ہوں تب بھی نہیں کرنا اول تو ہے نہیں یہ تو ورلڈ سٹیٹسٹکس ہمیں آج بتا رہے ہیں لیکن بالفرض بالفرض اگر ساری دنیا کی غربت دور ہو جاتی ہے ساری بیواؤں کو کھانا مل جاتا ہے تب بھی سود نہیں لینا اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا مومن کا تو مزاج یہی ہے متقی کا تو مزاج یہی ہے ف من جہ موز تم میں ربی فنتا ہا فلا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سوت خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا وہ امرو الا اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ومن اعدا اور جس نے دوبارہ سے اس کام کو کیا وہ الاائے کا تو وہ آگ والوں میں ہوگا ہم فی ہا اور اس میں ہمیشہ رہے گا یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹا دیتا ہے حقیقت ہے جتنا جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے اتنی انمپلائمنٹ انفلیشن زیادہ ہوتی ہے جتنا انٹرسٹ کا ریٹ ہوتا ہے انفلیشن کھا جاتا ہے اس چیز کو یمحق اللہ الربا اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے وہ یوربس صدقات اور اللہ صدقات کو نشونما دیتا ہے اگر دنیا کے دو سو پچیس ٹو امیر ترین انسان اپنی دولت کا چار فیصد صرف فور پرسینٹ صدقہ کر دیں تو فورٹی بلین ڈالر کی یہ رقم بنتی ہے فورٹی بلین ڈالرز اور یہ اتنی رقم ہے کہ سارے دنیا کے غریبوں کے لیے بنیادی تعلیم صحت پینے کا پانی اور صفائی کے نظام کے لیے کافی ہے سینیٹیشن سسٹم کے لیے کافی ہے یوربِ صدقات اللہ صدقات بڑھاتا ہے ولہ اللہ کلّفارن عصیم اللہ کسی نا شکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں یا ایو الدینہ منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو و ضرو ماں بقیہ من اربا ان کم تمین اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو فلم تفلو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا رسول ہی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان جنگ کس سے کفار کا ذکر ہی نہیں فی الحال تو مومنوں سے تو کس نے کہا کہ کچھ بھی کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو بس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے چاہے ذنا کرو چاہے سود کھاؤ چاہے غریبوں کو پیسہ دے کر احسان جتلاؤ تب بھی جنت میں جاؤ گے یہ دراصل کب ہوتی ہیں اس طرح کی غلط فہمیاں جب قرآن زندگیوں میں کھلا نہیں ہوتا اور جب اس کو سمجھا نہیں ہوتا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہاں جنگ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ سود لینے والی بھی انسانیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں عقیدے میں شرک سب سے برا ہے معاملات میں سود حد درجے ہے وَإن تبتم لا ولا اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنے اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو احادیث میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے وقت پر قرض واپس نہ کیا اس لیے کہ اس کے پاس ابھی پیسہ نہیں تھا اور قرض دینے والے نے اس کو مزید مہلت دی تو جتنا پیسہ اس نے قرض دیا ہے روز آنا اتنا ہی صبقے کا اجر اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا چلا جائے گا وہ ان خَيْرٌ و خیر القم ان کن تم اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو معافی کر دو تم کو ضرورت نہیں ہے اس پانچ ہزار روپے کی جو تم نے دیا تھا کسی کو تو معاف کر دو زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے دنیا سے چلا گیا لیکن آخرت میں اللہ کے بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ذخیرہ ہو گیا بہت کچھ تمہارا فائدہ ہوگا قیامت کے دن وط تقوی ترجاؤ نب سما کسبت و دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہر گزنا ہوگا بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو کہ نازل ہوئی سود پر بات کی جا رہی ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دولت کی گردش ہو سرکولیشن آف ویلتھ سود کی وجہ سے سودی نظام کی وجہ سے دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو جاتا ہے of ان جو دو سو ٹو ہے جو ساری دنیا کے اکتالیس فیصد انسانوں سے زیادہ ہے فورٹی ون انسانوں سے زیادہ دولت صرف دو سو لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے اسلام اسلاہی فلاحی معاشرہ چاہتا ہے سودی نظام سے خود آتی ہے لالچ ناانصافی اور آپریشن کے دروازے کھل جاتے ہیں جو پہلے مہاجن ہوا کرتے تھے وہ ایک, ایک شخص کو انفرادی طور پہ غلام بنا لیا کرتے تھے سودی قرضوں کی وجہ سے آج سعودی نظام کی وجہ سے پورے پورے ملکوں کو غلام بنا لیا گیا ہے ایک عام غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ پہلے صرف افراد کو سودی قرضے دیے جاتے تھے اور کمرشل لونس نہیں ہوا کرتے تھے حالانکہ صرف لا علمی کی وجہ سے یہ باتیں ہیں بنو ثقیف کا قبیلہ طائف کے رہنے والوں کو پیسہ بھی پیسہ اور جنس نی کیش اور کموڈٹیز یہ دونوں چیزیں سود پر دیا کرتا تھا خالد بن ولیت ردی اللہ عنہ جب تک سود کی ممانعت نہیں آئی تھی ایک اور صحابی کے ساتھ مل کر سمجھے انہوں نے ایک کمپنی کھولی ہوئی تھی جو لوگوں کو کمرشل لونس دیا کرتے تھے سود کے اوپر تو یہ چیزیں ہیں اور سود وہی ہے جو کہ آج بینک کا انٹرسٹ ہم جس کو کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں مسلمانوں میں سے پاکستان کو یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ دس سال کے بعد ہمارے سپریم کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا مزید اگر آپ لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اسٹال پر کیسٹس اویلیبل ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا آگے فرمایا اب یہاں دین کی بات آ رہی ہے قرض کی یا ائی الدین تم بے دین الا اجل مسمن فختبو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے جب قرض دے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ بہت محبت ہوتی ہے اور اس قدر آپس میں اعتماد اور بھائی چارہ ہوتا ہے کہ لکھ لینے کو بھی برا سمجھتے ہیں یہ بری بات ہے اب ہم کیا یہ لکھا پڑی کریں فارمل قسم کے کام کریں ٹھیک ہے وی ٹرسٹ یو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب قرض دار قرض نہیں لوٹاتا کہتے ہیں نا قرض کو محبت کی خینچی ہے جب وہ نہیں لوٹاتا تو آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کے لوگوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا اور ایک ان میں سے وہ ہے جو قرض دیتے وقت لکھواتا نہیں اور بعد میں روتا ہے فریاد کرتا ہے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 لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے یوں سمجھے پاور آف اٹونی دے دیا جاتا ہے کسی کو یہ اسی طرح کی چیز کا ذکر ہے بس تشہد و شہید مرر جالقم فعلم یقون رجول ف رج الم ومر من شہدائی انتد اللہ عہدہ فتکر عہدہ مقررا پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے دینی کے دو مردوں کی گواہی اور ایک مرد نہ ہو تو اس کی جگہ دو عورتیں ایک تو یہاں بات آپ یہ دیکھیے کہ ایک اکیلے مرد کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے گواہی کے طور پر کافی ہو اس مرد کے ساتھ بھی کہا کہ دو ہونے چاہیے کم از کم اور جب دو مرد نہ ہوں تو ٹھیک ہے عورت بھی بالکل گواہی دے سکتی ہے لیکن بیک اپ کے طور پر ایک اور بھی اس کے ساتھ ہو اور کسی بھی عدالت میں یہ نہیں ہوگا کہ دونوں عورتیں کورس کی شکل میں جو ہے وہ گواہی دیں گی نہیں گواہی تو ایک دے گی دوسری خاموش بیٹھی رہے گی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے بازار بھی کہیں ہم خواتین جاتی ہیں تو ہم چاہتی ہیں کہ دو مل کر جائیں امی کو لے لیں یا کسی فرینڈ کو ساتھ لے لیں ایک طرح کی مورل سپورٹ رہتی ہے اور گواہی بہت بڑی ذمہ داری ہے کوئی پرولج نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو کرنے کی تمنا ہو ہم تو سب پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکر سے بچا کوئی نہیں چاہتا کورٹ کے چکر لگانا انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے تو اللہ نے مزید آسانی کی خواتین کے لیے کہ ان سے کہا کہ تم دو مل کر کرو اب جو عورت اللہ کو اپنا خالق مانتی ہے رازق مالک مانتی ہے ردیت و ربن وبی محمد ان رسول بب الاسلام والا اس کا رجحان ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات پر لیکن جس کا صرف زبانی دعویٰ ہے اور یقین نام کی شے اگر دل میں نہیں ہے تو بہت سے اعتراض اور شکوک اور شبہات دل میں آ سکتے ہیں جب کہ اللہ خالق ہے اللہ فرماتے اللہ یام من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اگر ناؤزو باللہ اللہ پرجڈسٹ ہے اللہ متاسف ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے انصاف کے لیے? ہمیں کہاں انصاف ملے گا اپنے جیسے انسانوں کے پاس تو ہمیں انصاف نہیں مل سکتا وہ اپنے پوائنٹ اف ویو سے سوچیں گے اللہ کسی کے پوائنٹ اف ویو سے نہیں سوچتا عورت کا بھی خالق مرد کا بھی خالق دونوں کی بہتری چاہتا ہے لہذا جب قرآن کی یہ آیات آپ کسی کے سامنے رکھیں یہ احکامات کسی کے سامنے رکھیں تو معذرت خواہانہ اپولوجیٹک انداز اختیار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں اللہ کو کسی ڈیفینس اٹارنی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیفینس پیش کرے کہ نہیں نہیں یہ مطلب نہیں اللہ کا تو یہ مطلب ہے نہیں ہمارا کام کیا ہے اس پیغام کو آگے پہنچا دینا لیکن معلومات کے طور پہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی نہیں درکار ہوتی لیان کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں ایک عورت ایک مرد کی گواہی بالکل برابر اس کے علاوہ ولادت رضاعت اور نصب کے معاملات میں صرف ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہوتی ہے ایک اور عورت بھی اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری نہیں ولایا پر شہدا یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کے تعین کے ساتھ اس کی تستاویز لکھوانے میں سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی برانصاف ہے اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکو کو شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں انسٹنٹ یعنی نہ کہ آپ دکان پر گئیں آپ نے مکھن خریدا یا دوپٹہ خریدا یا کوئی کتاب آپ نے خریدی فورن کے فورن اس کی رسید اگر نہ بھی لی تو کوئی بات نہیں وہ اشدا تم مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غذب سے بچو وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو گروی پر معاملہ کرو مراد ہے مورگج کے اوپر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 جو شہادت پوشیدہ رکھتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اب یہاں اختتام سورت کی آیات ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے وہ ان مَا فِي انفسکم اور تخفو سب کم بہل اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا تم سے حساب لے لے گا خیال آتا ہے کہ کیا دل کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی سب پر نہیں لیکن دل میں بعض خیالات عقائد نظریات ایسے ہوتے ہیں جن پر پکڑ ہوگی مثال کے طور پہ نفاق یا کسی کے بارے میں بدگمانی یا بغض یا نفرت یا حسد یا شکوق اور شبہات اللہ کے بارے میں یہ دل کے خیالات ہیں ان پر پکڑ ہو سکتی ہے آگے پھر امید بھی دلا دی ف یکفر میشا و میشا اللہ ولا کلِ شعم قدیر پھر اسے اختیار ہے جیسے چاہے معاف کر دے جیسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہاں سے جو آخری دو آیات ہیں بہت عظیم آیات بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تو دنیا پر نازل ہی نہیں ہوئی بلکہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے تلے کے خزانوں میں سے خاص طور پر توفتن عطا کی گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان کو پڑھ لے یہ دو آیات اس کے لیے کفایت کر جائیں گی تو آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں اس نے کہیں ان آیات کو پڑھ لیا کیجئے یا سونے سے پہلے آمن رسول, بما انزل الیہ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا کلن آمن بلائی کتے و کتبی و رسولی یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں ان کا قول یہ ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے وہ قالو اور انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے وہ اور اطاط کی ہم نے اللہم ربنا مربنا منہم دعا کریں اللہ میں اس کیٹیگری میں ڈالے اللہ مقدوب علیہم میں نہ جائیں جنہوں نے کیا کہا تھا سمعنا ہم نے سنا وہ اور نافرمانی فرمانی کی نہیں وقالو و تانا ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی اور ساتھ ساتھ آجزی دیکھیں غفرانہ کا ربنا ولی کل وسیر مالک ہم تجے خطابخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے پھر بھی غرہ کوئی نہیں کہ ہاں ہمیشہ ہی اطاعت کر لیں گے اللہ کوئی کمی کوتا ہی رہ جائے تو ہمیں معاف فرما لا یکلف اللہ نفسن اللہ وصحا اللہ کسی جان پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا انسان جتنا کر سکتا ہے اللہ اتنا ہی اس سے پوچھے گا اور انسان کیا ہے کچھ ہریڈیٹری فیکٹرز ہیں کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں جس کا جتنا آئی کیو ہوگا اس سے اتنا ہی آئی کیو کا سوال ہوگا جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس سے اتنے کا ہی سوال ہوگا اور اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈالا ہے لاہ ماہ کا سبت و علیہ مک ہر شخص نے جو نکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا ببال اسی پر ہے ربنا بنا اے ہمارے رب لاتو آخرا اللہ تو ہم سے مواقع نہ کر ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اختونا یا اللہ ہم سے خطا ہو جائے احادیث میں آتا ہے کہ بھول چوک سے جو غلطی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لیکن یہاں پر اس دعا مانگنے والے کا رویہ ایک متقی کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ بھول چوک سے یا خطا سے کوئی اگر گناہ ہو گیا اس پر اس کا دل اتنا پریشان ہوتا ہے اس پر بھی وہ گڑ کر رب سے معافی مانگتا ہے تو ایسے انسان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے لائف سٹائل چوائس کے طور پر گناہ کو اختیار کر لے گا نہیں رب نا اللہ تو نسینہ اوآخان ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینہ اسراََََََََََ كما حملت ہُو ودينہ من قبلنا۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہم تجھ سے آزمائشوں سے پناہ مانگتے ربنا رب ہمارے رب ولا ما لا تو مالا لنا قتتى جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت رکھ اے ہمارے رب ہم اپنی نافرمانیوں سے تیرا غضب اور تیرا انتقام کہیں ایسا نہ بھڑکا دیں کہ ہم پر مصائب اور تیرا عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے تو جب عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جب جہنم کی یاد برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے غذب کو ہم دعوت بھی کیوں دیں نہیں اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ولا تو ہم ملنا مالا توقت وا <وَعْفُعَنَّا> اللہ تو درگزر فرما ہم سے وق فرل اور اللہ تو ہماری برائیاں ڈھانپ لیں اللہ جو گناہ ہوئے ہیں ہم سے کسی کو نہ پتا چلے اور اللہ نہ ان گناہوں کا برا اثر اس کے رپرکشن میری باقی زندگی پر اس طرح سے پڑھے کہ نیکی کی توفیق مجھ سے چھن جائے وق فرل اللہ تو ڈھانپ دے چھپا دے ڈیلیٹ کر دے ور اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں اللہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں جو ٹوٹے پوٹے اعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت کو جوش آ جائے اور تو ہمیں بخشتے اللہ ہم تو تیری رحمت کے محتاج ہیں تیری رحمت ہمارا دامن تھامے گی تو ہم جنت میں جا سکیں گے ورنہ ہم پار نہیں لگ سکتے انت مولانا اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے اللہ ہم تیرا ہی در تو کھٹکھٹاتے ہیں اللہ اگر تیرے در سے دیے گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے انت مولانا اللہ تو ہمارا مولا ہے فن سرنا القوم مل کافرین تو اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما آمین